ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله رب شراہلی صدری و رب العالمين ہمارا موضوع حقوق العباد سے متعلق چل رہا ہے جو اور حقوق العباد آپ اس میں ان کا تعلق حقوق العباد کے معاملے میں ایک بڑی وباعشی کیفیت کاری ہو گئی ہے معمولی معاملہ نہیں ہے کہ مریض کو عام وارڈ میں رکھا جائے ہوتا وہ بھی مریض ہے لیکن ایک مریض وہ ہوتا ہے جو آئی سی یو میں ہوتا ہے اخلاقی لحاظ سے اس وقت اسلام آئی سی یو میں ہے اسلام کس کا نام آپ جب کہتے ہیں جی پاکستان جیت گیا اتنے رن سے جیت گیا اتنے رن سے ہار گیا پاکستان نے یہ کہا ہے پاکستان نے وہ کہا ہے پاکستان نے سہولتیں واپس لے لی ہیں تو پاکستان کس چیز کا نام پاکستان میرا اور آپ کا نام پاکستان جو ریڑی والا وہ آم امرود بیچ رہا ہے اس کا نام پاکستان وہ جو پکوڑے بیچنے والا ہے اس کا نام پاکستان ہمارے اعمال جو ہیں وہ پاکستان کی طرف منسوب ہوتے ہماری ہار اور جیت پاکستان کی طرف منسوب ہوتی اسی طرح اسلام کس کا نام میرا اور آپ کا نام اسلام ہماری کمی اسلام میں کمی سمجھی جاتی ہے لوگ اسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالہ ہو کے زمانے سے ناپ کے نہیں دیکھتے آج کا یورپین انسان آج کا غیر مسلم جو شخص ہے وہ اسلام کو ہمارے ساتھ ناپ کے دیکھتے انہیں پچھلے وہ کہانیاں نہیں سنا سکتے ون سپ اے ٹائم امیر ایسا ہوا کرتا تھا وہ آج کے امیروں کو دیکھتے کتنے رائٹس دیتے وہ جی ایک شخص مسجد میں اٹھ کے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے حساب لے لیتا تھا یہ دو چادریں جو ہے آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں لوگ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کیا تو آج ہماری کمیوں کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر تھوڑی سی کمی کر دی تو اس سے کیا فرق پڑے گا تو آج اسلام ہماری وجہ سے اتنا بدنام ہوا ہے اسلام کسی کے مارنے سے نہیں مرتا اس کو ہم کھوکھلا کرتے ہیں تو پھر اس کا زوال ہوتا اس وقت جو صورتحال ہے اسلام کی وہ باہر سے مار دیکھیں کہ فلاں نے بم مار دیے فلاں یہ کر اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا اسلام کو ہمیشہ نقصان اندر سے ہم لوگ پہنچائیں گے جب بھی پہنچے گا اور پہنچا ہوا ہے اخلاقی لحاظ سے اسلام اس وقت آئی سی یو میں ہے اتنی کمی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں شان لکھی ہوئی ہے کہ مومن ایسے کرتے ہیں مومن ایسے کرتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے, ہیں، مومن ایسے... لیکن وہ مومن آج ان اسپیشیز میں داخل ہو چکے ہیں جو کال ادم ہو چکی ہیں ختم آپ نے فلان جی وہ چیتے کی نسل ختم ہو گئی ہے آج کے مومن کی وہ مومن جس کو قرآن انٹروڈیوس کرواتا ہے اس کی نسل ختم ہو چکی کہیں نہیں ملتا تو یہ بالکل آئی سی او والی ایک کیفیت ہے اور اس کا علاج ہمارے پاس ہے اس بھی کوئی بات اس کی ابتدا ہم نے کرنی اگر ہم میں اپنے آپ کو درست کر لوں اپنے اندر سے وہ خامی نکال دوں تو مجھے یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بیمار کو میں نے تندرست کر دیا ایک ایک مریض اپنی زمین لے لیار بندہ اور وہ اس کی اپنی ذات ہے اسے دوہرا فائدہ ہو اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور اسلام کو بھی فائدہ ہوگا اس امت کو بھی فائدہ گزشتہ جمعے میں ایک حدیث میں نے بیان کی تھی اس کی تین چیزیں تھیں دو چیزیں بیان کر دی گئی تھی ایک رہتی تھی لوگوں نے فون کر کے بھی پوچھا مجھ سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اخلاقیات ہی سے متعلق ہے کل پرسوں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس موضوع پہ بات کی عام طور پہ جسٹس حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں انہوں نے اس کے ذکر بھی کیا کہ ہم سے دو حلف لیے جاتے ہیں کہ ریٹن حلف ہوتا ہے اور ایک غیر ریٹن ہوتا ہے جو ہم ججز کے درمیان ہوتا ہے کہ ہم نے بولنا بہت کم ہے ضرورت باری بولنا ہے ورنہ ہم نے سننا ہے انہوں نے اس چیز کو جو نام دیا ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ کرائس آف کنڈکٹ اخلاقی قدریں عدالت بھی چیخ پڑی ہے اتنے جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں اتنے ہم دو نمبر کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ عدالت چیخ پڑی ہے کتنی سکروٹنی کریں گے وہ لوگ دس کیس اگر جھوٹے پیش ہوتے ہیں تو وہ آٹھ پر انصاف کر دیں گے دو میں تو ظلم ہو ہی جائے گا وہ کہتے ہیں اخلاقی قدروں سے لوگ بیگانہ ہو گئے اخلاقیات ان کے نزدیک چیز کو نہیں اس لیے کہ اس کے وزن سمجھتے ہیں کہ ملتا کوئی نہیں اور اس وقت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ماں باپ بھی بیچ دیتا مگر پیسہ ملے صحیح تو سب سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اخلاق اگر ہم اختیار کریں گے تو سے کیا ملے ہاں اگر کسی کا ویزا لینا ہے کسی کو پارٹنر بنانا ہے کسی سے مطلب ہے پھر اس کے بیٹے بن جا پھر اس کے بچوں کو پوتڑے دو تو پھر تو ٹھیک ہے جس جی کو اخلاق اس کو اخلاق نہیں کرتی یہ تو چاپلوسی خوش آمد ہے اخلاق اس کا نام ہے کہ آپ کو امید نہ ہو کسی مالی مدد کی کسی مالی فائدے کی دنیاوی کسی چیز کی اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان بھائی سمجھ کے کلمے کی بنیاد پر اس کے ساتھ اس طریقے سے کریں یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا عام انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور ایک یہ کہ آپ کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے پانی گھڑے میں ختم ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں کنویں سے بھر کے لایا جا سکتا ہے لیکن پانی کنویں میں ختم ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی تروٹک آ گئی ہمارا معاملہ تو وہ ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگوں نے عبادت کو اسلام سمجھ اگر کوئی زور دیتا بھی ہمارا مولوی زور بھی دیتا ہے تو وہ نماز روزے پر زور دے انگوٹھا ایسے رکھنا ہے پاجامے کے جو پانچے ہیں وہ فانہ جگہ تک رکھنے ہیں یہ یہ چیزیں اگر کوئی بات کرتا بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے دو ورنہ یہ کہ فرقہ واریت پہ ہی بات ہوتی ہے اخلاقی قدروں کی طرف خود ان میں نہیں مولویوں میں نہیں یہ ہے کنویں میں ختم ہونے والی بات عوام میں ختم ہو جائے کوئی بات نہیں علماء محنت کریں علماء میں ختم ہو گیا چار کراس کوشچن کرتے مولوی پر آگ بگولا ہو جاتے یہ صورت ہے جس میں ہمیں اصلاح کی فکر کرنی اور یہ ہنگامی بنیادوں پر کرنی ہے اس کی ابتدا کرنی ہے اب تو ہمارا جمعہ بھی ایک ذہنی عیاشی بن گیا ہے جیسے وہ بچے رات کو گھیر لیتے ہیں نا ماں باپ کو کہانی سنائیں جی کہانی سنائیں جی اور تب تک سوتے نہیں ہیں اس کے لیے آپ ان سے کہیں مجھے تم لتاڑو وہ لتاڑنا شروع کر دے گا مٹھی چاپی کرو مٹھی چاپی کرے گا پانی لے آؤ پانی دوڑ کے لے آئے گا سر دباؤ سر دبائے گا اسے چسکا پڑا ہوا کہانی جب تک وہ کہانی سننے والی نیند نہیں آتی یہ جمے کے جمے ہماری کہانی بن گئی ہوئی آرام نہیں آتا کہ, کہ کہانی سن لی اور رنجہ راضی ہو کر چلے گئے گائے ہمیں کام کرنا ہے کوئی ابتدا کرنی ہے کوئی آؤٹ پٹ دینی تو یہ جو چیزیں سن رہے ہیں آپ آپ سن رہے ہیں تو عمل بھی آپ نے کرنا ہے یہ مت سمجھیے کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا قیامت کے دن یہی سب آپ کے خلاف اور میرے خلاف استعمال ہوگا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم نے پچھلے جو میں چھوڑ دیا تھا آدھا سلاس الخ سے تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ما ن مال من منسا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا و ماں از دادا ابد ان اور معاف کرنے سے کسی بندے کے زیادتی نہیں ہوتی مگر عزت کی آپ کسی کو معاف کر دیں تو نفس کو شاید چوٹ لگے اور نفس یہ کہے کہ تو نے بدلہ نہیں لیا لوگ تمہیں لیکن یہ کہ عوام کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے یہ حضور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ ماں اس دادا معاف کرنے سے بندے کی نہیں زیادتی ہوتی اللہ عزن مگر عزت میں وہ ما کا واہ آبد ہے اور نہیں جھکتا کوئی بندہ توازو اختیار کرتا کوئی بندہ اللہ کے لیے للہ ہے اللہ رف مگر یہ کہ اللہ اس کو بلند کر دیتا جب بندہ رب کے لیے جھکتا ہے نا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے ورنہ تو ہر انسان کے اندر ایک فراؤن بیٹھا ہوا ہے بولانا روم نے کہا کہ نفس ماہ ہم کم کر از فراؤن نیست میرا نفس بھی کوئی فراؤن سے کم نہیں ہے لیکن ارا او اون, اون نیست اس کے پاس فوج تھا لاؤ لشکر تھا اس نے کھل کے دعوی خدائی کر دیا تھا آؤنس اس کے پاس کوئی معامنت نہیں ہے کوئی آن نہیں ہے لہذا یہ اندر ہی اندر دبا ہوا خدا ہے جیسے بارودی سرنگ جو نہیں وہ پھٹتی یہ اس قسم کی بارودی سرنگ اندر فرونی دبی ہوئی ہے جہاں اسے موقع ملتا ہے یہ بالکل دعوی کرتی میرے اوپر اس کا زور چلتا ہے لہذا مجھے یہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا جب کوئی آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے دیکھیں جب بھی سلح ہوگی تو کوئی ایک آدمی جھکے گا تو ہوگی میں کیوں انتظار کروں کہ وہ جھکے جبکہ اس کا جھکنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرا جھکنا تو میرے ہاتھ میں ہے نا میں جھک کے اس ٹینشن کو ختم کر سکتا ہوں دونوں رسی اگر کھینچ رہے ہیں تو ایک ہی طرح سے وہ ٹوٹنے سے بچ سکتی ہے اور وہ رسی لا الا اللہ محمد رسول اللہ والی ہے کلمے کا تعلق ہے ہمارا اور مسلمان کا ایک ول اس کو ڈیلا چھوڑے گا تو وہ بچی رہے گی نا دونوں ڈٹ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا نقصان اور نقصان تو اسلام کا ہوگا اگر آدمی جھک جائے اللہ کے لیے اور یہ بات اللہ نے کہی ہے اللہ تعالی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ گراف بن رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے ان عالم وم بےذات سدور نہ نو عالم و بیمات بی ہم نے انسان کو پیدا کیا والا خلاق نال انسان ہوا نہ علم امات وس ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہوتا ہے ہر لمحہ کہ اس کا نفس اس کو کیا بس ڈال رہا ہے. اسے پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نفس ہینڈل مار رہا ہے اس کو لیکن یہ میرے حکم کو پکڑ کے جھک رہا ہے یہ بنا تو یہ توازو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ پروردگار اس کو بلند کر دے اب اگر کوئی آدمی اپنی ناک کے لیے اڑا ہوا نہیں جیس سے تو پھر میری ناک کٹ جائے گی اچھا جی کل اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو پھر اس کی ناک جو ہے وہ اور لمبی ہو جائے اللہ تعالیٰ جب کسی کی ناک سونڈ بناتا ہے نا ناک اللہ نے پیدا کیا اس کو ناک رہنے دو سونڈ مت بناؤ سنا سے خورتوم ہم اس کی سونڈ پر نشان لگائیں گے اللہ نے یہ کہا ولید البنی مغیرہ کے بارے میں اس کی ناک نہیں رہی اس کی سونڈ بن گئی ہے بہت لمبی ہو گئی ہے ہر معاملے میں جب آدمی اپنی ناک لمبی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالی کو اس ناک پہ نشان لگاتے ہوئے دیر کو نہیں لگتی جب اللہ کسی کو زلیل کرنا چاہتا تو اللہ پرماتا میں گھر بیٹھے زلیل کر دے منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے اللہ رفا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا یہ معاف کرنے کا جو معاملہ ہے کسی سے غلطی ہو گئی انسان انسان ہے آپ کو کیا کہتے ہیں ٹریفک والے یہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطی پہ نظر نہ رکھیں ہمیشہ کسی سے غلطی کی ہر وقت توقع کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی گاڑیاں لے کے دوڑ رہے ہیں یہ سارے بڑے مائر ڈرائیور ہیں لائسنس تو میں نے نیا نیا لیا ہے باقی سارے مائر ڈرائیور ہیں جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے اتنا بڑا وہ مائر ڈرائیور ہوگا اچھا ہو سکتا ہے آپ کو تو مہینہ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کو بھی دو دن ہوئے ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں اگر اس ٹریک میں آئے تو میں گاڑی بچا سکتا ہوں کہ نہیں بچا سکتا اگر یہ فلاح غلطی کر دے تو میں بچا سکتا ہمیشہ ہر گاڑی والے سے آپ غلطی کی توقع رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کبھی اچھی ڈنڈ نہیں ہوگا بندوں میں رہتے ہیں آپ ان سے غلطیوں کی توقع رکھیں اور معاف کرنے پہ تیار رہیں اس معاملے میں ابھی ایک ہفتہ پہلے اخبارات میں باقاعدہ دانوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ معاف کریں صحت مند رہیں معاف کریں صحت مند رہیں کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اچھا یار اللہ تعالیٰ آپ تو معاف کرے اس کو آپ کے اندر سے وہ وائرس نکل جائے گا ایک چیز آپ کا میدا قبول نہیں کرتا آپ کہہ کر دیں آپ کو آرام مل جائے گا اگر آپ معاف نہیں کریں گے اس کا تو پتہ نہیں آپ کچھ بگاڑ سکیں یا نہیں بگاڑ سکیں گے لیکن آپ کا خون کبھی بھی کبھی بھی اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ سرکولیشن اس کی نہیں ہوگی جب بھی اس کی وہ بات یاد آئے کہ آپ کا بلڈ پریشر چڑھ جائے گا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دن میں اگر دس دفعہ یاد آئے دس دفعہ چڑھے گا آخر ایک دن پھر انٹینسو ہارٹ ڈیزیز لگ جائے گی کریں نکالیں اس کو باہر آنکھ میں بال پڑ جاتا تو فوراً دورتے ہیں کبھی کبھی شیشے کے سامنے کبھی نکالو یار ایک چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے بار بار آپ اس کو نکال کے پھینک دیں اور پھر اللہ کہتا ہے میرے نام پر اسے نکال کے باہر پھینک دو اس کا اجر لے لو عام طور پر اس پر میں نے جو دیکھا ہے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے بھی ہیں تو برادری کی بات کر رہا ہوں میں آفس وغیرہ کے معاملات تو آپس کے ہوتے ہیں گھر والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی برادری میں اگر آپ معاف کرنے کا معاملہ کریں تو سب سے بڑی جو اڈل ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی یہ وہ ٹریش کین ہے جس کو آپ کبھی اپنی مرضی سے امپری نہیں کر سکتے جو کچرا بھرا رہتا اس میں بیس سال پرانی باتیں بھی اس میں رکھی ہوئی ہیں پچاس سال پرانی بھی رکھی ہوئی ہیں جب بھی وہ آپ کا تھوڑا سا وہ سمجھتی ہیں کہ پیٹرول ختم ہو گیا اب اسے گسا نے اور فوراً پچھلی نکال کے ساتھ اس, اس نے یہ بھی کیا تھا اس نے یہ بھی کیا تھا اس نے یہ بھی کیا اور پھر آپ بھی انسان ہے آپ کو پتہ ہے ٹریش کین سے کوئی چیز آپ رینسٹیٹ کرنا چاہیں تو دوبارہ ان باکس آ جاتی ہے اس کا کام یہ کہ سونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ان باکس ڈال دیتی ہزار میں سے کوئی ایک یہ نہیں کرتی ہوگی لیکن مردوں کی فطرت میں ہزار میں سے نو, نو, نو سو نانوے کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی وہ یہ کام اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک اد مرد بھی وہ ہوگا جس کی عورت کی طرح کی کو خاصیت ہوگی اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ بھائی یہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا فلان نہیں ہوا میرے پیدا ہوا بچہ وہ نہیں آیا تھا میں اس وہ ہمارے فاتحہ نہیں پڑھنے آئے ہم کیوں فاتحہ پڑھنے جائیں ہم کیوں افسوس کرنے جائیں یہ ساری چیزیں ان کے پاس ان کے ٹریش کین میں رکھی رہتی اور اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے بندہ کہ میں نے معاف کر دی بس اس کو چھوڑو بات ختم ہو گئی مگر اس کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے اور ایمان کی ضرورت پڑتی ہے تو تین چیزیں پوری ہو گئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخلاقیات کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے آپ کو بتایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرط سے محفوظ بھی پڑوسی تنگ ہے تو وہ مومن نہیں حضور نے تین بار قسم کھا کے کہا بات کلیئر ہو گئی پرانے حکیم کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بھی صفات مومن کی بیان کی گئی اس میں زیادہ تر اخلاقی ویلوز اخلاقی شفتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ہو رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ لا تدخل الجنت متفق علیہ حدیث ہے لا تدخل الجنت حتا تو تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو تمہارے پاس ایمان نہ ہو تم مومن نہ ہو ولا منو حتا تحابو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں مومن سے پیار نہ ہو یہ نشانی اگر ادھر ایمان ہے اور ادھر بھی ایمان ہے تو دونوں میں پیار ہو اگر نہیں ہے تو پھر ایک طرف نہیں ہے اور جس کو نہیں ہے محبت مومن سے ادھر ایمان کوئی نہیں یہ بڑا واضح یہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں کوئی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لا تو میں جب تک تم آپس میں پیار نہ ہو تم مومن نہیں لادا ایمان کی فکر کرو جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو اور اب اگر کسی نے چیک کرنا کہ میں مومن ہوں تو نہیں وہ یہ دیکھے اسے مومنوں سے پیار ہے کہ نہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں دوسرے مومن سے پیار نہ ہو اب کیا کریں اگر نہیں ہے تو پھر اسے کیسے حاصل کریں حضور نے یہ نہیں فرمایا پچاس ہزار نفل پڑھ لو چھ مہینے کے روزے رکھ لو معاشرتی چیز بتائی فرمایا الا ہل عدالم آلہ کیا میں تمہیں گائڈ کروں میں تمہیں بتاؤں عدالکم آلہ شہین اس چیز کے بارے میں اذا ال تو ہو اگر تم اس کو کرو ا تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے محبت ہوگی تو مومن ہو گئے مومن ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے دیکھیے کان لنک جڑا ہوا الا ہل ادل کم آلہ شہین اضاف آل تو موہ ہو تہا بب آپس میں سلام بہت زیادہ کرو کوئی تلوار نہیں مارنی یار کوئی سیمٹ کا کوئی تانگڑی نہیں اٹھانی کوئی تبوک نہیں اٹھانا کیا کرنا ہے افش سلام بین آپس میں سلام آتے جاتے صحابہ کیا کرتے درخت بھی درمیان میں آ گیا وہ ادھر سے ہے تو السلام علیکم بہانے ڈھونڈتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں غلام کو ساتھ دے کے مارکیٹ جاتے گھوم پھر کے واپس آ جاتے تو ایک دن اس غلام نے کہا کہ حضرت آپ خریدتے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ بازار کیوں جاتے ہیں ان کا کہ میں جو خریدتا ہوں تمہیں پتا نہیں کیا فرمایا میں سلام نہیں کرتا لوگوں وہ مجھے جواب دیتے ہیں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں میری شاپنگ تو ہو ہی جاتی اب آنکھیں نہیں ہے بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں تلوار اٹھا کے باہر تو جا نہیں سکتا لیکن جتنی کر سکتا ہوں وہ تو کرتا ہوں میں تو شاپنگ کے لئے تو یہ بڑے بڑے محلے جو ہیں یہ شاپنگ مال ہیں بڑے بڑے اس میں سے نیکیاں کیوں نہیں کماتے آپ نیکی کی قدر کوئی نہیں ہے. احساس کوئی نہیں ہے. افش سلام بینکم آپس میں سلام زیادہ کیا اچھا اس میں ہم یہ انتظار کریں کہ دوسرا سلام کرے گا اب سلام کرنا دوسرے کے ہاتھ میں وہ آپ کو نہ کرے تو آپ کیا کر لیں گے نقصان تو ہو گیا تو پہلے آپ کیوں نہ کر دیں اس کو اسٹارٹ کرنا برے سے برے آدمی کو بھی آپ السلام علیکم کہیں تو وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکات تو نہ کہیں وہ علیکم السلام تو کہہ ہی دے گا تو آپ نے کروا لیا کہ نہیں کروا لیا اس کے سلاف <تصفح> آپ کی عزت کرنا دوسرے کے ہاتھ میں <تصفح> کرے نہ کرے اگر لازمن کروانی ہے لازمن کروانی ہے تو اس کی عزت کرو وہ لازم آپ کی عزت کرے برے سے برا آدمی بھی کہتا جی جی کو جیے اگر عزت کروانی ہے لازمن اگلے کو عزت کرنے پر مجبور کروانا ہے تو مقدمہ کر کے پولیس کو بلوا کے ڈنڈے مار کے عزت آپ نہیں کروا سکتے ہیں بڑا آسان سا فارمولا ہے اس کی عزت کریں آپ وہ آپ کی عزت کریں مجبور ہو جائے گا آپ کی عزت کرنے کے لیے اس لیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے آپ عمل شروع کریں رد عمل آئے گا انشاءاللہ تو اس کی ابتدا ہم نے کرنی ہے اگر کسی سے ہماری ناراضگی ہے تو ہم نے معاف کرنا ہے یہ بسوسا نے جی پتہ نہیں پھر وہ کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا وہ آپ سے اس چیز کی توقع نہیں رکھتا جب آپ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ آپ کسی سے اس کی غلطی نہیں منوا سکتے وہ کہے گا نہیں کوا جو ہے وہ سفیدی ہوتا ہے دودھ کالا ہوتا ہے آپ لاکھ دلیلیں دیں اس سے منوانا آپ کے بس میں نہیں ہے لیکن آپ اسے معاف کر دیں آپ یہ کہیں یار فلاں جگہ میری غلطی ہو گئی تھی باقی ساری وہ اپنی خود مان لے آپ اسے ماننا سکھائیں تو صحیح اس کی طبیعت میں ایک حجاب ہے تو میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ جب بسم اللہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو آپ کریں گے اس کا رد عمل وہی ہوگا آپ غصہ کریں گے غصہ ملے گا آپ اکڑے رہیں گے ادھر وہ زیادہ ماں کی دال لگا کے اکڑا رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلح ہو جائے تو آپ نیچے پڑیں گے آپ اللہ کے لیے تو آزو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ایک تو معاشرے میں آپ کو بلند کرے گا اور وہ بلند کرتا ہے دوسرا یہ کہ سلح ہو جائے گی اور آپ ایزی ہو جائیں گے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی ایک صاحب تھے ان کے گھر ایک غلام تھا عرصہ دس سال سے یہ عربوں کی بہت مشہور کہانی ہے واقع یہ اور ہماری فکی کتابوں میں اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے ان کے یہاں ایک سکا تھا جو باہر سے پانی وغیرہ بھر کے لایا کرتا تھا اور گھر میں کنواں تھا جہاں سے وہ پانی بھرا کرتا تھا اور آگے پیچھے بھی سپلائی کرتا تھا اور جو پیسے ویسے لیتا تھا وہ لا کے دے دیا کرتا ایک دن وہ باہر گئے ہوئے تھے تو ان کی وائس پانی لے رہی تھی اسے جو ڈول بھروانا تھا وہ رکھا ہوا تھا اور وہ پانی کھینچ کے تو اس میں بارا تو جی جب ڈول اٹھا کے چلی تو پیچھے سے اس نے ان کی ہپ پر ہاتھ مارا اس غلام نے اس عورت کے بڑی پریشان ہو گئی بھائی دس سال سے ہمارا نوکر ہے اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی کوئی خیانت نہیں کی آج اس کو کیا ہو اس بچاری نے کھانا وانا بھی کوئی نہیں کھایا پریشان شور جب واپس آیا بازار سے تو اس نے کہا کہ آج آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا بار ان نہیں, نہیں بالکل نہیں اب یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے انہوں نے زیادہ اصرار کیا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں آپ شریف آدمی ہیں مگر کچھ نہ کچھ تو ہوا گا وہ مان گئے کہنے کہ بازار میں جا رہے تھے مارکیٹ میں تو ایک عورت میں نے دیکھی بہت خوبصورت تھی تو میں نے بس ایسے ہاتھ مار دیا اس کو کیا کہا اس نے کہا دکا تو بے چوٹ کے بدلے چوٹ پڑ گئی ہے وہ لاؤ زب تالزاد اور اگر تو آگے بڑھتا تو سکا بھی آگے بڑھتا ابھی تو تو نے صرف ہاتھ مارا تھا نا سکے نے بھی ہاتھ مار لیا اگر تو کوئی اور حرکت کرتا تو سکا بھی والا وا لاؤ ذد سکا اگر اپنی مائیں بہنیں محفوظ رکھنی ہیں تو دوسروں کی طرف سے نظریں ہٹاؤ تمہاری محفوظ رہیں گی پہلی ابتداء اپنے سے کرو ایک خاتون تھی باقاعدہ ان کا واقعہ اخبار میں بھی آیا تھا وہ کالج کے بار ریڈی لگاتی تھی یہ چنے بیچنے والے ہوتے یہ اور دوسرا سامان کو کھانے پینے کا رکھا ہوتا تھا ہائی اسکول کے بار یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی ریڑھی اچھا یہ رکے لینے دینے کا کام کرتی تھی اکثر یہ اس قسم کے کرپٹ ہوتے ہیں وہ لڑکے ادھر دے جاتے تھے لڑکی جب آتی تھی ان کی تفریح الگ الگ ہوتی ہے وہ آتی تھی یہ ادھر سپلائی کر دیتا تھا دونوں سے کچھ پیسے لے لیتی ہوگی وہ تو اس نے یہ بزنس شروع کیا ہوا ایک دن جب وہ گھر گئی تو اس کی دونوں بیٹیاں فرار ہو گئی تھی کسی کے ساتھ اپنی دونوں کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی بندوبست دوسریوں کا کرتی تھی وہ تو اس نے وہ بات کہی اس کا جو ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہوں تو آپ اپنا اخلاق ٹھیک کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو لوگوں کی بچیوں کی فکر کریں آپ کی انشاءاللہ محفوظ رہیں آپ نے یہ بات سنی ہوگی حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی وہ جو اللہ کی طرف سے حضور روایت کرتے قیامت کے دن جب مومن اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا ت نے میری زیارت نہیں کی میری تیمارداری نہیں کی بندہ پریشان یا اللہ کیسے بیمار ہوتا تو خود شفا دینے والا ہے شاد ہوگا تیرا فلان جاننے والا بیمار نہیں تھا اگر کی زیارت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا تو میں یہ سمجھتا تو میری زیارت کرنے آیا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں ہے تو تو کھلاتا ہے تجھے کھلایا نہیں جاتا میں تجھے کیسے کھلاتا تجھے معلوم تھا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ کھانا آج میرے پاس پاتا <خف> <خف> میں یہ سمجھتا تو نے مجھے کھلایا اے میرے بندے میں ننگا تھا ت نے کپڑے نہیں اے اللہ تو کیسے کپڑے پہنتے فلاں بندہ فلاں یتیم تو جانتا تھا اس کے کپڑے نہیں ہیں اگر اس کو دیتا تو آج وہ کپڑے میرے پاس ہوتے میں یوں سمجھتا توں نے مجھے پہنا ہے کچھ سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی یہ جو غریب ہے یہ جو مشکین ہے ان کا مقام دیکھیں ان کو کھلایا تو گویا اللہ کو کھلایا اور کس کی طرف نہیں بندے کے اندر ہوتی ہے نا محبت تو محبت چاہتی ہے کہ وہ محبوب کی خدمت کرے ہم اللہ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں بھائی اللہ تو غنی ہے ہم نہ مٹھی چاپی کر سکتے ہیں نہ اس کی دعوت کر سکتے ہیں نہ اس کو کپڑوں کا جوڑا دے سکتے ہیں نہ اس کو کوئی جیکٹ کا کلی دے سکتے ہیں نہ اس کو کوئی تصویر دے سکتے ہیں نہ مسلح دے سکتے ہیں نماز بھی کوئی نہیں پڑتا تو پیار کی وہ جو ارج ہے وہ کیسے پوری کرو گے اگر واقعی پیار ہے آپ اولیاء اللہ کے دیکھتے نہیں لنگر لگے رہتے تھے ڈنڈے سے ہم اسلام پھیلانا چاہتے ہندو بھی آ رہا ہے کھا رہا ہے مسلمان بھی آ رہا ہے کھا رہا ہے در عام جو بھی آتا ہے اس کو دے وہ مسلے کے نیچے چلا جاتا تھا مانگنے والا آتا تھا وہ یہ نہیں پوچھتے تھے تم سکھ ہو مسلمان ہو ہندو ہو ہاتھ مسلے کے نیچے جاتا تھا کتنے آئے پکڑا دیتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کتنا گیا ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی خدمت کی سوچتا ہے جیسے وہ بکریوں والا سوچ رہا تھا میں بھیڑوں والا چرواہا وہ موسا علیہ السلام کی کہانی والا جو کہتا تھا اللہ میں بھیڑ کے دودھ سے تیرے بال دوں گا اے اللہ میں تجھے دودھ پلاؤں گا میں تیری جیویں نکالوں گا محبت یہ تقاضے کرتی ہے تو پھر پر کے احسان کرو گے مکان تم رب کو بنا کے نہیں دے سکتے وہ محبت کی ارض کیسے پوری کرو گے وہ جو تو تمہیں دی ہیں اس کا شکرانہ کیسے ادا کرو گے فرمایا اس یتیم کو کھلا دو میں سمجھوں گا مجھے کھلایا کتنی بڑی بات ہے یار لیکن یہ اس کے لیے جسے اللہ سے پیار ہے جس کی اللہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہمارا حال وہ ورکنگ ریلیشن شپ والا ایک تو ہوتا نا لو میرج پہلے محبت ہو گئی اس کے بعد جناب وہ شادی ہو گئی تو پھر تو وہ خوب نکتی ہے ایک وہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے جس کے ساتھ بھی پکڑ کے جگڑ دیا وہ جگڑے گئے لیکن گزارا چل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہے گیو اینڈ ٹیک ہے کچھ مجبوریاں ہماری کچھ ان کی ہیں معاملہ چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری صحابہ کی لو میرج تھی اب بھی جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کا لو کا معاملہ ہوتا ہے وہ سب کچھ تج کے آ جاتا ہے مرنے کے لیے سب نیم اس کے پاس ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں پوری نہیں ہوتی ہمیں اگر محبت ہے تو پھر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلائیں گے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے بارے میں آپ کو پتہ بھوکے رہ لیتے تھے اکیلے کھاتے نہیں ڈھونڈ ڈونڈ تو ان کو کھلائیں حضور فرماتے انا وا کافیل یتیم بخاری کی حدیث انا و کافی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہا تی فل جن جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں گے اسی انکلیو کے اندر اس کی جنت بھی ہوگی جس میں میری جنت ہوگی سستا سودا ہے ہم نے تو ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے وہی ورکنگ ریلیشن شپ جنت ہے یا نہیں ہے جب بھی ہم مریں گے تو اگر نہ بھی ہوئی تو ہمارا نقصان کوئی نہیں ہم نے تو ٹھیک ٹھاک چوکے چکے لگائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ تو ایسے ہی ہوگی جیسے کسی پروڈکٹ کے ساتھ کوئی آئل کی بوتل یا شیمپو کی بوتل یا کوئی شیونگ کریم لگا دیتے ہیں وہ تو اصل تو ہمارے پیسے کے بدلے میں ہمیں چیز مل جاتی ہے وہ تو فالتو الاؤنس ہی ہوتا ہے جنت ہوئی یا نہ ہوئی ہم نے دنیا اپنی جنت بنا لی ہوئی ہے وہ بھی مل گئی تو ٹھیک ہے یعنی اتنی سستی چیز کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی بہت ساری قسمیں جب رب سے مانگو تو فردوس مانگا کرو کیونکہ اس کے اوپر اللہ کارشاہ یعنی اس کے بعد پھر رب کارش سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں زیادہ نبیوں کو یہی ملے گا تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا وہ کافل کہا تئی یہ شہادت والی اور درمیان والی انگلی کھڑی کر کے اپنے فرمایا ان دو کی طرح جنت میں جڑے ہوئے حج معاشرے میں دیکھیں آپ ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے ایک آدمی نے بے روزگار تھا گھر والی بھی بھوکی تھی کوئی معاملہ نہیں تھا تو اس نے بیوی کو بھی مار دیا خود بھی اس نے خودکشی کر دی ایک مسلمان اس پہ باقاعدہ پھر اخبارات نیچی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے ایک محلے میں رہتے ہوئے بندہ بھوک کی وجہ سے بیوی کو بھی مار دیتا ہے خود بھی مار دیتا ہے یہ کیسا مسلمان معاشرہ ہے محلے والے اگر ایک ایک لکما بھی جوڑ دیتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا لیکن کیوں جوڑے ہیں مسئلہ تو یہ ہے اب اللہ تو درمیان میں ہے کوئی نہیں کہ اللہ کے لیے سوال تو یہ کیوں ہاں ووٹیں لینی ہوں تو پھر ان کی خدمت کریں گے ویسے کیوں کریں اس کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اگر اندر ایمان کوئی نہ ہو تو اس لیے فرمایا یوت امون تام آلہ اس سے پیار ہوگا تو کھانا کھلائے گا یتیم کو یوں تیمون تام آلہ حبی اس کی محبت میں کھلائے گا تو محبت نہیں ہوگی تو کھلائے گا بھائی کس کو یو تیمون تام آلہحبئی مسکین و یقین وہ اصیرا مسکین کون ہوتا ہے جو کماتا ہے مگر پوری نہیں پڑتی فقیر کون سا ہوتا ہے جو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے جس کے پاس ان سدقات الفقرائے وال مساکین یہ دو الگ الگ, الگ, الگ کیٹیگریز ہیں مسکین وہ ہوتا ہے جو کمائی کرتا ہے پوری نہیں پڑتی جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق ایسے بھی بند کر دیتا ہے اور ہمارے امتحان کے لیے بند کرتا ہے کہ آدمی سونے کو ہاتھ لگائے ہماری ہم مثال دیتے ہیں نا کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ خاک بن جاتا ہے جس کا رزق رب کھولتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے اپنی مرضی سے کوئی فقیر نہیں ہے کسی کا دل نہیں کرتا غریب رہنے پر یہ رب کے وہ اگنا وا اخنا اور یاد رکھو وہی امیر بناتا اور غریب کرتا ہے ہمیں غریب ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی میں نے پہلے بھی غالباً مثال دی تھی ایک صاحب یہاں تھے وہ یہاں سے جب گئے تو ایک لاکھ بیس تیس ہزار درم ان کی اس وقت گریجویٹی ہوئی تھی پاکستان میں ان کی کوئی بیس کے لگ بھگ مشینیں لگی ہوئی تھی جنگ کی یا وہ کپڑے کی گھر میں لگی ہوئی تھی اور ہوشیار بہت تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مقابلے کا وہ آخری پیس ہے ان جیسا پشار آدمی اس کے بعد پیدا کوئی نہیں ہو اور جب یہاں سے گئے کوئی چھ مہینے کے بعد میں نے فون کیا تو کہنے لگے کاری صاحب دعا کریں مگر مچھروں کے منہ میں پڑ گیا کھا گئے سارے مشینیں بھی اٹھا کے لے گئے جن سے لینے وہ مارن ہیں جب مانگنے جاتا ہوں مارن نو ہیں جن سے جن نے جنہوں نے مجھ سے لینے ہیں وہ میری مشینیں بھی اٹھا کے لے گئے گھر کے دروازے بھی اٹھا کے لے گئے آج آخری دن کل میرا فون بھی کٹ جانا ہے بچے سارے اٹھا کے گھر بٹھا دیے فیس کوئی نہیں ہے امیر کو غریب ہوتے دیر کوئی نہیں لگتی مت سمجھے کہ آپ اپنی عقل کے ساتھ امیر ہیں اور ہم تو امیر بھی کوئی نہیں ہیں پردہ ہی ہے سفید کوشی امیر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ امیر اور وہ غریب کرتا ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی غریب نہیں ہوتا یہ ہمارا امتحان آشرے کا امتحان ہوتا ٹھیک ہے. ہے جی ایک تو وہ حدیث قدسی سی ہو گئی دوسری حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا حضور کو رسول ہمارے بھی رسول ہیں نا حضور قیامت تک آنے والے انسانوں کے قیامت تک آنے والے حالات اس امت پر حضور کو دکھا دیے گئے اور اپنے احادیث میں آپ نے ہر دور کے مسلمانوں کے ایمان کے زوال اور اس وقت کے واقعات آپ نے بیان کر دیں کہ ایک وقت یہ بھی میری امت پر آئے کہ کون ان کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح تم دسترخان پر دعوت دیتے ہو ایک دوسرے اب یہ دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے عمارتیں بنانے میں مسابقت کریں گے کون لمبا ٹاور بناتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ ایک وقت آئے گا کہ ماں اپنی جو ہے لونڈی اپنا آقا جنے گی یعنی ماں اپنا بیٹا جو جنے گی وہ اس کا آقا ہوگا ماں کو لونڈی کی طرح سلوک کرے گا اس کے ساتھ ابھی ماں باپ سے نہیں ڈرتی اپنے شور سے نہیں ڈرتی اپنی اولاد سے ڈرتی ہے شور روکی سوکی کھا کے صبح کام پہ چلا جاتا اس کو ناشتہ بنا کے نہیں دیتی انڈے بیٹے کے لیے فرائی ہوتے اس لیے کہ وہ شور پہ جاتا ہے گھر میں وہ بغیر اس طریقے نہیں پہنتا اور یہاں تو باقاعدہ ٹھڈے مارتے ہیں ماں کو جو باہر سے لے کے آئے ہوئے ہیں نا بچے ان کے مواطن ہو گئے ہیں ماں ابھی تک وہی ہیں ان کے پاس پچھلے ہی پاسپورٹ ہے وہ ان کو مارتے ہیں ٹھڈے یہ دور تو ہر دور کے بارے میں حضور نے بتا دیا لہلا تلقدر کے بارے میں ضرور فرماتے رائے تو قومن میں نے ایک قوم کو دیکھا یعنی ایک گروہ کو دیکھا اپنی امت کے ایک حصے کو دیکھا اپنی امت کے ایک کچھ لوگوں کو دیکھا رائے تو قومن من امت الا منابر نور نور کے ممبروں پر میں نے بیٹھے دیکھا اپنی قوم کے کچھ لوگوں اپنی امت کے کچھ لوگوں یمرون علی نہ کل برک الخاطف وہ سراخت سے جو بڑا کٹن مرالا ہے نبیوں کو بھی اس پر سے گزرنا ہے اور رب سلم سلفا سلم کی ندائیں یا اللہ سلامت رکھ یا اللہ سلامت رکھ نبی کہہ رہے ہوں گے وہ جگہ ہے وہ امین کو مل رہا سب کو اس کے اوپر سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے فرمائے یا مرون اعلی سرات اس سراط پر وہ گزریں گے کل برقل الخاطف جیسے کندنے والی بجلی کی چمک ہوتی برکل الخاطف کیا ہوتی ہے جو آنکھوں کو چک لیتے ہیں ایک دم سے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے اس, بار اس طرح وہ ایک دم لائٹ کی طرح گزر جائیں گے نور ہم تشخص منہ من ان کی آنکھوں ان کے نور سے لوگوں کی آنکھیں چندے آ رہی ہوں اتنا نور ہوگا کہ آپ جب کسی چیز زیادہ چمکتی چیز کو دیکھ کے پھر دوسری طرف دیکھیں تو اندھیرا نظر آتا ہے اس طرح کا ان کا نور ہوگا تشخص و مب سار اس سے آنکھیں پھٹی گی پٹی لا جائیں گی چنجے آ جائیں گی لاہم بلبیا نہ تو وہ نبی ولاحم بدیکی نہ نہ وہ صدیق ہیں یعنی یہ بات میں ابو بکر کی نہیں کر رہا ہوں نہ میں اپنی کر رہا ہوں ولا ہم ب اور نہ یہ حضرت حمزارہ ضلع عنہ کی بات ہو رہی ہے نہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے نہ صدیقین میں سے ہوں گے نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے اب یہ زیادہ مشکل کیٹیگریز ہے نا تو آدمی کہہ یار یہ نہیں ہو سکتا فرمایا اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہے جس کام کی وجہ سے انہیں یہ رتبہ ملا ہے کرتے کیا تھے ان کو تقزی اعلی ادیم ہوا جناس یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی کسی کا کوئی کام ہے آپ کی سفارش سے ہو سکتا ہے جائز کام ہے آپ کو کرنا چاہیے اللہ نے ایک موقع دیا ہو سکتا ہے کل نہ رہے اگر آپ کی کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ کی کوشش سے صلح ہو سکتی ہے تو جی بسم اللہ صلح کروا دیجئے اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ کو پتا فلاؤس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے بات کروا دیجیے تقزی آلہ ادیم ہوا جمناس لوگوں کی حاجتیں ان کے ہاتھوں پوری ہوتی تھی اور رتبہ کیا ہے انبیاء ایک دوسرے کو ٹھوکر مار کے پوچھیں گے یہ کون ہے اتنا نور ہوگا اتنا اکرام ہوگا وہ پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں؟ لیکن لاہم بل امبیا نہ تو وہ نبی ہوں گے ولا بدیکین نہ صدیقین ہوں گے ولا ب نہ وہ شہادا ہوں گے یعنی یہ رتبے ان لوگوں کو بھی حاصل ہوں گے نبیوں کو صدیکین کو اور شہادا کو یہ ان میں سے نہیں ہوں گے لیکن اسٹیٹس ان کا وہی وہ ہوگا تو کیا کرتے تھے ان کے ہاتھوں کسی کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں اسی لیے فرمایا منجشف شفاطن یکل یق اللہ من جو کسی کی اچھی سفارش کر دے تو اسے اس میں سے اس اجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اشفعو تو اجرو دیکھو شفاعت کیا کرو سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں اجر مل جائے یعنی ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اپنی کسی حاجت کے لیے تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے یار اس کی حاجت تو پوری ہو جائے گی سواب تو میں کما لوں نا تو وہ آتے اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سوالی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ذرا اس کی بات سن لیں اب اتنی بات سے حضور کہتے ہیں اشفاع اپنا حصہ ڈال دیا کرو اصل میں جب وہ سوالی ہی آتا ہے نا سوال کرنے تو اس کے سامنے ایک بڑا حجاب ہوتا ہے جو اصلی ریئل ہوتا ہے ایک تو پیشہ ہوتے ہیں نا مہربان قدردان والے ایک وہ ہوتے ہیں جو مر کے آواز نکلتی ہے یعنی جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنا آپ مار کے کرتے ہیں بےچارے مر جاتے ہیں ایک دفعہ آئے ہمت نہیں پڑی کوئی اور موضوع پہ بات کر کے چلے گئے پھر دوسرے دن آئے نہیں بات کر کے دیکھتے ہیں پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا حجاب دوسرا اگر کوئی تعارف کروا کے توڑ دے یعنی اس کے وہ جو اندر اس نے بندے کو مارنا ہے سمے لگے کہ نہیں لگی جس بندے کو مار کے اس نے سوال کرنا وہ بندہ بھی اس کا زندہ رہے اس کی خود ہی بھی برقرار ہے کوئی دوسرا اس کی طرف سے بات کر اب اسے کوئی ہجاب نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ اپنے لیے تو نہیں نہ مانگ رہا یہ تو کسی کی بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے تو کوئی حجاب نہیں ہے بات بھی ہو جائے گی اور سوالی کی خود ہی بھی قائم رہے گی اشفاو تو جرو دیکھو شفات کرو سفارش کرو اور اجر پاؤ تو حضور یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی سوالی کہیں سے آیا ہے تو کوئی آدمی جاننے والا جو ہے وہ اس کی طرف سے بات کر دے اس لیے کہ اس کو مانگنے کی عادت نہ پڑے سمجھ لگی آپ کو کہ نہیں حضور کتنے نفسیات کے ماہر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس کی جھجک ختم ہو گئی تو پھر ہارے کے آگے سوال کرے گا تو اس کی جھجک اپنی جگہ پہ رہنے دو کوئی دوسرا بات کر دو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اس کی جھجک بھی برقرار رہے ٹھیک ہے جی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو معاشرتی اخلاقیات ہیں جو معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ کس قدر زیادہ ہیں اور ان کا اجر کس طرح زیادہ ہے بلکہ اسلام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے پچھلے درس میں بھی بات رکھی تھی کہ لا ایمان المن لا امان اط اللہ دین جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں لیکن ہم تو ٹھیک ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ مومن ہم تو جنازہ پڑھا دیں گے لیکن جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو قیامت کے دن امیگریشن پاس کرے گی تو اس کا ایمان پاس ہوگا نا اللہ تعالی ہمارے موجودہ ایمان پر فیصلے نہیں کرے گا اپنے مطلوب ایمان پر فیصلے کرے گا وہ مطلوب ایمان ہوگا تو ٹھیک آپ نوٹ لے کے جاتے ہیں بینک والے نے مشین رکھی ہوئی ہے وہ لگا کے دیکھتا ہے اس کے اوپر اگر نوٹ ٹھیک نکلا ہے تو پھر وہ نوٹ ہے ورنہ ہو سکتا ہے بندہ شرتے چلا جائے اسی طرح قیامت کے دن سوسائٹی وہ مشین ہوگی جس پہ تیرا ایمان رکھ کے چیک کیا جائے گا سوسائٹی نے کہا تو مومن ہے تیرے سوشل کانٹیکٹس نے بتایا تو مومن ہے تو, تو مومن ہے ادروائز و لا ہلا یوک مینو و اللہ اللہ ہم اس کو معمولی تھی سمجھتے کے جس کو چاہ گالی دے دی جس کا چاہ بجلی بند کر دی جس کا چاہ پانی بند کر دیا جس کو چاہے اس کے گھر کے سامنے کچرا پھیلا دیا کوئی بات ہے یہ مسلمان معاشرہ ہے المسلم سارے مان مسلم ہوں ہی ہوا بلسان ہے مسلم وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں ہوں تو آپ کے اسلام کی بھی نفی ہو گئی آج مسلموں مسلم وہ ہے من سالمن المسلمو جو مسلمان کو سلامتی دے پیس دے اسلام کس کو کہتے ہیں سلام کس کو کہتے ہیں پیس کو سیکورٹی کو جو مسلمانوں کو سیکورٹی دے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے مسلمان معاشرہ ہے جس میں ہر بندہ ستایا ہوا ہے ایک معمولی بات کر کے آپ چلے جاتے آپ سمجھتے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک معمولی سا کلمہ معمولی سی بات جسے انسان بہت آسان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے بندہ جنت کے وسط جنت کے وسط سے مراج ہے کہ جنت کا جو بہترین علاقہ ہے اوسط بہترین جگہ جو ہوتی ہے اس سے اٹھا کر جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا جو علاقہ ہے جو بدترین علاقہ ایک بات کی وجہ آپ نے سمجھا کہ آپ اب کہتے ہیں میں بس ایک گل انہوں کہہ آیا ان سڑدا رہے گا ساری رات وہ نہیں سڑتا رہے گا تو سڑتا رہے گا وہ تو سڑے گا تو دنیا کی آگ میں سڑ رہا ہوگا اندر کی آگ میں تو نے جہنم کی آگ میں سڑنا ہے تو میں سڑنے کے لیے معاشرے میں اللہ نے نہیں بھیجا تھا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تم مرم پن لوگوں کے جلن پر یہ کام کون کرے گا یہ تو ہمارا کام ہے یہ ہیں وہ ویلیوز جن کے ہمارے اندر کمی ہے میرے اندر بھی ہے ہر بندہ اگر دیکھے گا اپنے اندر تو اسے پتا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ایسا فران بیٹھا ہے کہ جو اسے چلنے دیتا معلوم سب کو ہے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ جو کانچ اور یہ پتھر اور یہ جو ٹوٹی ہوئی چیزیں رستے میں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وافر مقدار میں پیدا کیا اکسیجن انسان کی بنیادی ضرورت ہے آپ دیکھیں اس نے سمندر پیدا کر دی رات دن مشینیں لگی ہوئی ہیں اکسیجن پیدا کر رہی ہیں جو آپ کو کفایت کرتا ہے اگر اکسیجن سلنڈروں میں ملتی تو کتنے امیر آدمی جو روٹی کا ایک لکما نہیں کھا سکتے وہ کہاں سے سلنڈر لے کے جیتے تو غریب تو سارے مر گئے ہوتے پانی کی ضروریات عام اسی طریقے سے جنت جانے کے لیے اب یہ ہر آدمی کی بریادی ضرورت ہے اس لیے کہ بندہ ابدی ہے ازلی نہیں ہے ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد یہ ہمیشہ رہے گا اب اس نے جہنم میں جا کے بھی مرنا نہیں ہے لایا فیہ ولا فیحولاحیا تو اس کو ایک اویلی ٹھکانا چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کانچ کی ایک بوتل ایک کانچ اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیں وہ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنے وہاں جو ترازو ہے اس کے دائیں پلڑے میں رکھا جنت کی قیمت وہ تو ڈالر ہے آپ کا آخرت کا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہی اصل سرمایا سلام ہے سلام کرنے سے تیس نے کیا سلام آپ نے کیا پھر پلٹ کے کسی نے جواب دیا تیس نیکیاں مل گئی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ وہ دن ہے جس میں ماں ایک نیکی نہیں دے گی کسی کو یعنی اگر دونوں پلڑے برابر ہو گئے تو ایک نیکی چاہیے نا وہ پلڑا جھکانے کے لیے اس کی پہلی نیکیوں نے ان بدیوں کو صاف کر دیا آپ دیکھیں ایک اگر ٹیم تین سو پندرہ رنس بناتی ہے دوسری بھی تین سو پندرہ رنس بناتی ہے تو ٹائی ہو گیا نا ایک رن چاہیے جیتنے کے لیے تو اگر ہارتا ہے تو اسے ایک کی وجہ سے وہ تین سو پندرہ بھی بیکار ہو جائیں گے اگر ایک نہ ہوا اگر دونوں پلڑے جنت اور جہنم والے نیکی اور بدی والے برابر ہو گئے ہیں تو ایک بدی اگر رل جائے تو جانم والا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے گا اور ایک نیکی مل جائے تو جنت والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اس وقت بند جائے گا اللہ تعالیٰ موقع دے گا ٹھیک ہے میں اتنی مہربانی کر سکتا ہوں کہ تم کسی سے اگر مانگ کے لے آؤ اور کوئی تمہیں اپنی نیکی دے دے تو میں اس کو اون کر لوں گا میں یہ قانون میں ترمیم کر سکتا ہوں کہ کوئی تمہیں دے دے تو میں تیرے کھاتے میں ڈال دوں گا اسے تمہاری سمجھوں گا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ریلیف ہوگا ورنہ یہ کہ جس نے جو کیا اس کو لہا ماں کا ثبت وہ آ کا سبب. اب وہ جتنے بھی نا دنیا میں نظر مارے گا کون بڑا رحیم تھا کون بڑا کریم تھا تو سب سے زیادہ تو ماں تھی وہاں جائے گا وہ کہ تو تو میرا بیٹا ہی نہیں تم کہاں سے آگے کون ہو تم یوما یا فرما من اخی بھائی بھائی سے بھاگے گا و ام وہ اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وہ صاحب ہی وہ بنی اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹے سے بھاگے گا تو اور ادارت کو دے گا کون یہی رشتے نات ہے جن کے لیے یہاں آدمی کرپشن کے چھکے مارتا ہے یہی ہے نا جب یہی نہیں دیں گے تو کون دے گا اس وقت بندے کو قدر آئے گی کہ کاش میں نے ایک نے کی اس لیے کہا گیا کہ دیکھو نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑو مت کہ یہ چھوٹی ہے پتہ نہیں اسی نیکی کے ساتھ تیری جنت جڑی ہوئی ہے اور بدی کو معمولی سمجھ کے کرو مت ہو سکتا وہ وہی تیرا پلڑا جھکا دے تو اس وقت یاد آئے گا یار ایک سبحان اللہ کہنے کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ نسفل میزان ایک سبحان اللہ آدھا پلڑا بھر دیتی ہے کتنا بڑا تول ہوگا وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو پلڑا ہوگا وہ زمین کے برابر ہوگا چھوٹا موٹا نہیں ہوگا پہاڑوں کی مانت جہاں تلے گا تو وہ یہ سونے کے سنار والا پلڑا تو نہیں نہ ہوگا اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک حضور نے سوال کیا صحابہ سے یہ حدیث بھی سن لیجئے کیونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے آپ نے کہا کہ تم فقیر کس کو کہتے ہو جب, جب اس قسم کا سوال کرتے تھے تو صحابہ فوراً الرٹ ہو جاتے تھے کہ بھائی کوئی نئی بات ہونے والی تم کس کو فقیر کہتے ہو اللہ کے رسول ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال اور دولت نہیں ہوتا ہم اس کو فقیر کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میری امت کا فقیر کون ہوگا جی فرمائیے فرمایا میرا ایک امتی قیامت کے دن آئے گا جب میدان حشر میں اس کی باری آئے گی تو اس کے دائیں بائیں اس کے ساتھ پہاڑوں کی مان کا مسل پہاڑوں کی مانت اس کی نمازیں اس کے حج اور اس کے روزے اور اس کے صدقات ہوں پہاڑوں کی مانت نمازیں پہاڑوں کی ماند روزے پہاڑوں کی مانت صدقات اور پہاڑوں کی ماند حج کا اجر اب امیر ہے کہ نہیں لیکن کسی کو گالی دی ہوگی اب دیکھیے نیکیاں کہاں چک کی جا رہی ہیں حقوق العباد پر معاشرے پر آپ معاشرے کے ساتھ کیسے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کی چغلی کی ہوگی وہ سارا ان میں بانٹ دیا جائے گا سارا وہ پہاڑ ختم ہو گئے لوگ اپنا اپنا حصہ لے کے چلے گئے یہاں تک کہ سوالی باقی ہوں گے اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا ابھی لائن لگی ہوئی ہے لینے والوں دینے کو کچھ نہیں فرمایا ان سب کی بدیاں لے کے اس پر ڈال دی جائیں گی تو وہ صاف ہو گئے نا وہ تو جنت میں چلے گئے اب ان سب کی سزا کس نے بکت نہیں ہے کس نے سو سال رہنا تھا کسی نے دو سو سال رہنا تھا کس نے ایک ہزار سال رہنا, وہ سارے ملا کے اس پر ڈال دیے گئے اسے جہنم میں پھینک دیا اب دیکھیے نمازیں یہ پڑھتا رہا اور اس کی نمازوں کی وجہ سے جنت میں کوئی اور چلا گیا مشقتیں یہ کرتا رہا صدقات یہ کرتا رہا حج یہ کرتا رہا اس کی نیکیاں لے کر لوگ جنت میں چلے گئے شرابیں کوئی اور پیتے رہے چوریاں کوئی اور کرتے رہے ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال کے جہنم میں پھینک دیا گئے جرم کس کا تھا سزا کس کو ملی ہے نیکیاں کس کی تھی جزا کس کو ملی ہے کیوں معاشرے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے یہ جو کسی کی کو گالی دینا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے اسلاب کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر کسی سے ناراضگی ہوتی تھی تو اس کے بارے میں بات ہی کرنا چھوڑ دیتے تھے کوئی بات چھیڑ بھی جو کیا اس موضوع پہ بات مت کرو کیوں میرا دشمن ہے میں اپنی نمازیں اس کو کیوں دوں امام بونی فرامت اللہ کہا کرتے تھے اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں میری اگر محنت جائے تو میری ماں جنت میں جائے نا اس کے بس دشمن کے کام کیوں آئیں تو یہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے جو بندے کو جہنم میں لے جائیں اس کے لیے یہ وہ نہیں ہے ٹارگٹ کے جس کے لیے آپ سے کہا جائے کہ آپ پہلے ٹریننگ لیں اتنے مہینے اور اس کے بعد بندوق اٹھائیں اور پھر چلے جائیں اور پھر پتہ نہیں دشمن سامنے آئے یا نہ آئے یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے جو امپاسبل ہو یہ وہ کام ہے جو ہم یہاں سے بسم اللہ کر کے طے کر کے ارادہ کر کے اٹھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شروع ہو جائے گا کام ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے کوئی زیادہ تکلیف کی ضرورت بھی نہیں ہوگی نہ تو اس میں کوئی مالی آپ کا لگتا ہے صرف تھوڑا سا نفس کو دبانا پڑے گا سوچ کر بولنا پڑے گا کہ بھائی کیا بات کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے نفس کو مار کے کسی سے اگر ناراضگی ہے تو آپ خود آگے بڑھ کے سلام علیکم و علیکم سلام کریں گے اور یہ بات جو پہلے سلام کرے گا کیونکہ وہ دروازہ کھولے گا تو وہ اس کا اجر دوسرے کے اجر بھی اللہ تعالیٰ اجر کاٹ کے نہیں دیتا اس کو تو اجر ہوگا ہوگا لیکن کیونکہ اس نے اس کو رستہ دیا ہے اس نے بھی سملہ کی ہے اس کو اس سے اجر ہوگا تو یہ سلسلے جو آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اسلیاتا بہنے کو ذاتہ بہینے کو آپس کے معاملات جو ہیں ان کو درست کرو فینا ہاں ہال دیکھو یہ موڑ دینے والے یہ موڑ دینے والے ہلاک کہتے ہیں نا اب نائی کو ہال یہ موڑ دینے والے اس طرح پھیر دیتے لیکن یہ بال نہیں موڑتے الدین یہ دین کو اس طرح پھیر دیتے یہ اپس کے معاملات جو ہیں اپنی جگہ بڑے نمازی بنے رہے ہیں بڑے آپ حاجی بنے رہے ہیں بڑے آپ روزے دار بنے رہے ہیں معاشرے میں پڑوسی کے ساتھ اگر آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے تو آپ کی نمازوں پر اس طرح پھر رہا ہے فینا حالکدین یہ دین کو موڑ دیتے ہیں اصل خواہ بھائی نہیں کم آپس کے معاملات کو درست کرو ٹھیک ہے جی اس سے ایمان مضبوط ہوگا اس لیے کہ جو قوت جوڑتی ہے قوت جازبہ جو ہوتی ہے جو کھینچتی ہے وہ ایمان ہے اگر وہ آپ میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے سب کو پتا ہے تو اگر آپ لوہے کے ساتھ لگاتے ہیں اور وہ میگنیٹ اس کو کھینچ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ لوہا نہیں یا یہ میگنیٹ نہیں ٹھیک ہے جی کوئی اور وہ میٹل ہے جو آرٹیفیشل ہے اس کو یہ نہیں کھینچ رہا یا تو وہ لوہ نہیں یا یہ مکنتیس نہیں اگر یہ مکنتیس ہے وہ لوہا ہے تو کھینچتا کیوں نہیں ایمان تو ایمان کو کھینچتا ہے اگر نہیں کھینچ رہا تو یا ادھر نہیں یا ادھر نہیں آپس کے معاملات فت اللہ اللہ کے تکوے کو ہاتھ میں لے کر آپس کے معاملات کو درست کرو نہیں یہ تو وہ یار میرا کیا نقصان کر سکتا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان سے جب کہا گیا کہ بھائی صاحب یار سلام دعا کرنے جی. آو نہیں جی وہ میرا کی نقصان کر سکتا ہے فکتا اللہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا بڑے فنے خان بنے ہوئے ہو آج ہمارا مسئلہ یہی ہے پہلے مجبوریاں ہوتی تھی ہماری تو آپس میں بڑا پیار محبت جب بھی جو بھی ناراضگیاں ہوتی تھی وہ جب گندم کا سیزن آتا تھا تو سارے درمیان میں بڑے بوڑھے پڑھ کے نا تو صلح کروا دیتے تھے یار ہوں پھلے چاہیے ڈنگر چاہیے فصل کٹنی ہے وہاں لہذا وہ فورن چار ہاتھ چاہیے فوراً سلاح کروا دو اب چار ہاتھ کی ضرورت کو نہیں تھریچر والے کو دو وہ ساتھ ہی کاٹ رہا ہے ساتھ ہی جناب وہ گنم گائے بھی جا رہی ہے دانے بھی بوری میں بھرے جائیں شام کو سارے گارا آ جاتے ہیں اب چونکہ ہاتھ کوئی نہیں چاہیے پہلے وہ تلل نشنت دینی ہوتی تھی مکان کچے ہوتے تھے سال کے بعد گارا مارنا ہوتا تھا اس کے لیے چار ہاتھ چاہیے ہوتے تھے اس میں ڈالنے کے لیے وہ گوبر چاہیے ہوتا تھا اب ہو تو وہ نہیں ملتا تھا مجبور وہ اندر والا کہتا تھا یار مطلب کے لیے تو گدے کو بھی باپ کہتے ہیں اب دیکھیے اس میں کوئی نہیں اگر مطلب کے لیے آپ نے کہ کسی سے گوبر لینا یا کسی کے چار ہاتھ چاہیے تو گدھے کو بھی باپ بنانے والی بات ہے تو اجر کوئی نہیں ہے اس لیے گردو نے فرمایا من آپاللہ جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا مطلب کے لیے نہیں و من اللہ روکا تو اللہ کے لیے روکا مطلب کے لیے نہیں وب رازا للہ ناراض ہوا تو اللہ کی خاطر ہوا کسی دینی حد پر ہوا واہ احباللہ اور محبت کی تو اللہ کے لیے کی اسی مطلب کے لیے نہیں فقد استقمل ایمان اس نے ایمان کو مکمل کیا تو پہلے تو مجبوریاں ہوتی تھی اب جی وہ میرا کیا نقصان کر سکتا ہے فتق اللہ حوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ جاتا اتنے مغرور مت بنو تم ابھی بے نیاز نہیں ہو وہ ایک شاعر نے کہا انہوں نے کہا کہ بندہ بنا رکھا ہے مجھ کو احتیاج نے مجھے مجبوریوں نے احتیاط ضرورت ہے مجھے اس لیے بندہ بنا ہوا ہوں بندہ بنا رکھا ہے مجھے احتیاج نے وہ جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں ہمیں چونکہ تھوڑی سی بے نیازی ہو گئی ہے پیسے چاہ رہے ہیں دینا ہے مزدور آ جائے گا پیسے دینے جو گھر میں کام کرنے والی بھی آ جائے گی کسی کی ضرورت نہیں لہذا ہم کٹ کے رہ گئے ہیں